ہلی قرآن تشکا ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ اللہ تل کی میں البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہو من اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے ہیں الرحمن علی العرش استوى وہ بڑی رحمت والا عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہیں لہ سم فل تہو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب بھی اسی کی ملکیت ہے اور زمین کی تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی بِالقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ <وَأَخْفَا> اگر تم کوئی بات بلند سے کہو یا آہستہ تو وہ چپکے سے کہی ہوئی باتوں کو بلکہ اور زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے حسن اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اسی کے اچھے اچھے نام ہیں احلطی سوسا اور اے پیغمبر کیا تم تک موسا کا واقعہ پہنچا ہے اِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُفُّوا فَقالَ لِأَهْلِهِمْ كُفُّوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم لَّعَلِّي آتيكم منها بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو ایک آگ نظر آئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم یہی ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید میں اس میں سے کوئی شولہ تمہارے پاس لے آؤں یا اس آگ کے پاس مجھے راستے کا پتہ مل جائے فلما یا چنانچہ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ اے موسا ان ابو کا فخل ان کا بلو دل مقدس یقین سے جان لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں اب تم اپنے جوتے اتار دو تم اس وقت توا کی مقدس وادی میں ہو و انا اخترتك فاستمع لما يوحا اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا ہے لہذا جو بات وہی کے ذریعے کہی جا رہی ہے اسے غور سے سنو اننی انا الله لا اله الا انا ف حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو ان الساعة اکاد لتجزا كل نفس بما تنسی یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے میں اس کے وقت کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیئے کا بدلہ ملے فلا عنها من لا بها واتبع لہذا کوئی ایسا شخص تمہیں اس سے ہرگز غافل نہ کرنے پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے وما موسا اور موسی یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسا نے کہا یہ میری لاٹھی ہے میں اس کا سہارا لیتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر درخت سے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے میری دوسری ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں موسا فرمایا موسا اسے نیچے پھینک دو تم تصا چنا انہوں نے اسے پھینک دیا بس پھر کیا تھا وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں ہم ابھی اسے اس کی پچھلی حالت پر لوٹا دیں گے وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ ان آیَةً اُخْرَا اور اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دباؤ وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا یہ تمہاری نبوت کی ایک اور نشانی ہوگی لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبَرَا یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ تمہیں دکھائیں فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکشی میں حد سے نکل گیا ہے موسا نے کہا پروردگار میری خاطر میرا سینہ کھول دیجیے یس لی اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دیجیے من اور میری زبان میں جو گرا ہے اسے دور کر دیجیے یف کو تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں وجلی وزیر اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجئے ہارون یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں اشدری ان کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجئے اشری خفری اور ان کو میرا شریک کار بنا دیجیے تاکہ ہم کسرت سے آپ کی تصبیح کریں کثیرو اور کسرت سے آپ کا ذکر کریں ان کا کن بنا بس بے شک آپ ہمیں اچھی طرح دیکھنے والے ہیں اللہ نے فرمایا موسا تم نے جو کچھ مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا میوہ جب ہم نے تمہاری ماں سے وہی کے ذریعے وہ بات کہی تھی جو اب وہی کے ذریعے تمہیں بتائی جا رہی ہے فی فب فقی فل فلیم خدول و القئی تو محبت کیا اس بچے کو سندوک میں رکھو پھر اس سندوک کو دریا میں ڈال دو پھر دریا کو چھوڑ دو کہ وہ اسے ساحل کے پاس لا کر ڈال دے جس کے نتیجے میں ایک ایسا شخص اس بچے کو اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبوبیت نازل کر دی تھی اور یہ سب اس لیے کیا تھا تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ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 سنین فی مدین جئت قدر یا اس وقت کا تصور کرو جب تمہاری بہن گھر سے چلتی ہے اور فرعون کے کارندوں سے یہ کہتی ہے کہ کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کو پالے اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہو اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا پھر ہم نے تمہیں اس گھٹن سے نجات دی اور تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے اس کے بعد اے موسا تم ایک ایسے وقت پر یہاں آئے ہو جو پہلے سے مقدر تھا اور میں نے تمہیں خاص اپنے لئے بنایا ہے اِذْہَبَ انْتَ وَأَخُوكَ بِآیَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا اِذْہَبَا اِلَا فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَا دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ حد سے آگے نکل چکا ہے فقولا له له او يخشا جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ نصیحت قبول کرے یا اللہ سے ڈر جائے کو خوفر او دونوں نے کہا ہمارے پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا کہیں سرکشی پر آمادہ نہ ہو جائے او لا خوف رو اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں سکوڑ رسولہ ابک اور معنا بنی اسرولا والا تو جبھی آیتی میروبک ہب اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تمہارے رب کے پیغمبر ہیں اس لیے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور انہیں تکلیفیں نہ پہنچاؤ ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے <سلامت> ہم پر یہ وہی نازل کی گئی ہے کہ عذاب اس کو ہوگا جو حق کو جھٹلائے اور منہ مو موڑے کال موس <تصفح> یہ ساری باتیں سن کر فرعون نے کہا موسا تم دونوں کا رب ہے کون کالا ربا کلین محدا. موسا نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وہ بناوٹ اتا کی جو اس کے مناسب تھے پھر اس کی رہنمائی بھی فرمائی فرعون بولا اچھا پھر ان قوموں کا کیا معاملہ ہوا جو پہلے گزر چکی ہیں قال علمها علم رب بلو ربی وال موسا نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے میرے رب کو نہ کوئی غلطی لگتی ہے نہ وہ بھولتا ہے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 یہ وہ ساتھ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعے طرح طرح کے مختلف نباتات نکالی پلو کلو ان خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ یقیناً ان سب باتوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں منحقری اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے ایک مرتبہ پھر تمہیں نکال لائیں گے ہوں کلب اب حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائی مگر وہ جھٹلاتا ہی رہا اور مان کر نہیں دیا تنلی جنا این سیک موسا کہنے لگا موسا کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں اپنی زمین سے نکال باہر کرو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجْعَلْ بَيْنَنَا فَجْعَلْ بیننا, بیننا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوَا <تصفيق> اچھا تو ہم بھی تمہارے سامنے ایسا ہی جادو لا کر رہیں گے اب تم کسی کھلے میدان میں ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا ایسا وقت طے کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں نہ تم کروین موسا نے کہا تم سے وہ دن طے ہے جس میں جشن منایا جاتا ہے اور یہ بھی طے ہے کہ دن چڑے ہی لوگوں کو جمع کر لیا جائے جمع چنانچے پھر آن اپنی جگہ واپس چلا گیا اور اس نے اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کی پھر مقابلے کے لیے آ گیا موسا نے ان گروں سے کہا افسوس ہے تم پر اللہ پر بہتان نہ باندھو ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہیں ملیا میٹ کر دے گا اور جو کوئی بہتان بانتا ہے نا مراد ہوتا ہے اس پر ان کے درمیان اپنی رائے قائم کرنے میں اختلاف ہو گیا اور وہ چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے لگے لسانی یری دن ایخری جکم یورب بکوری قطیک آخرکار انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر یہ دونوں یعنی موسا ہارون جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور پر تم لوگوں کو تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین دینی طریقے کا خاتمہ ہی کر ڈالیں كَيْدَكُمْ ثُمَّ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ لہذا اپنی ساری تدبیریں پختہ کر لو پھر صف باندھ کر آؤ اور یقین رکھو کہ آج جو غالب آ جائے گا فلاح اسی کو حاصل ہوگی اولو یا موس جادوگر بولے موسا یا تو تم اپنی لاٹھی پہلے ڈال دو یا پھر ہم ڈالنے میں پہل کریں تس موسا نے کہا نہیں تم ہی ڈالو بس پھر اچانک ان کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹیاں ان کے جادو کے نتیجے میں موسا کو ایسی محسوس ہونے لگی جیسے دوڑ رہی ہیں او جسفی نف سیخی فتم موسا اس پر موسی کو اپنے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا اللہ تخلا ہم نے کہا ڈرو نہیں یقین رکھو تم ہی تم سر بلند رہو گے اور جو لاٹھی تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے زمین پر ڈال دو ان لوگوں نے جو کاریگری کی ہے وہ سب کو نگل جائے گی ان کی ساری کاریگری ایک جادوگر کے کرتب کے سوا کچھ نہیں اور جادوگر چاہے کہیں چلا جائے اسے فلاح نصیب نہیں ہوتی موس چنانچہ یہی ہوا اور سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسا کے رب پر ایمان لے آئے قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرِ فَلَأُقَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنْ فرون بولا تم ان پر میرے اجازت دینے سے پہلے ہی ایمان لے آئے مجھے یقین ہے کہ یہ یعنی موسا تم سب کا سرغنا ہے جس نے تمہیں جادو سکھلایا ہے اب میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر چولی چڑھاؤں گا اور تمہیں یقیناً پتہ لگ جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے ج مین البین فکور فیم الت کو انتقبی حیات دنیا جادوگروں نے کہا قسم اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمارے سامنے جو روشن نشانیاں آ گئی ہیں ان پر ہم تمہیں ہر گس ترجیح نہیں دے سکتے اب تمہیں جو کچھ کرنا ہو کر لو تم جو کچھ بھی کرو گے اسی دنیاوی زندگی کے لیے ہوگا انا آمنا بربنا ہم <تصفح> <تصفح> تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے اور جادو کے اس کام کو بھی جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا اور اللہ ہی سب سے اچھا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے ان <تصفح> نہ میں حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جئے گا میں مؤمناً قد عمل الصالحات فأولائك لهم الدرجات العلا. اور جو شخص اس کے پاس مومن بن کر آئے گا جس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں چندری مل جز وہ ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ سلا ہے اس کا جس نے پاکیزگی کی اختیار کی فکری بل کو ہم نے موسا پر وہی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ پھر ان کے لئے سمندر میں ایک خوشک راستہ اس طرح نکال لینا کہ نہ تمہیں دشمن کے آ پکڑنے کا اندیشہ رہے اور نہ کوئی اور خوف ہو چنانچے فرو نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا تو سمندر کی جس خوفناک چیز نے ڈھانپا ڈھام کر ہی رہی بل فرعون ناؤ نے اپنے قوم کو برے راستے پر لگایا اور انہیں صحیح راستہ نہ دکھایا یہ بنی قد من جانب الطور ونزلنا ونزلنا علیکم ناد نکتور اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشم سے نجات دی اور تم سے کوہ تور کے دائیں جاری بانے کا وعدہ ٹھہرایا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا کلو می پی بی کم کم غبی فقد فق جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس میں سرکشی نہ کرو جس کے نتیجے میں تم پر میرا غزب نازل ہو جائے اور جس کسی پر میرا غزب نازل ہو جاتا ہے وہ تباہی میں گر کر رہتا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو شخص توبہ کرے ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھے راستے پر قائم رہے تو میں اس کے لیے بہت بخشنے والا ہوں جلق قوم اور جب موسی کوہ تور پر اپنے لوگوں سے پہلے چلے آئے تو اللہ نے ان سے کہا موسی تم اپنی قوم سے پہلے جلدی کیوں آ گئے سر واجل تو انہوں نے کہا وہ میرے پیچھے پیچھے آیا ہی چاہتے ہیں اور پروردگار میں آپ کے پاس اس لیے جلدی آ گیا تاکہ آپ خوش ہوں قال قد قومك من بعدك اللہ نے فرمایا پھر تمہارے آنے کے بعد ہم نے تمہارے قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا ہے ربدال چ غم و غصے میں بھرے ہوئے اپنے قوم کے پاس واپس لوٹے کہنے لگے میرے قوم کے لوگوں کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا تو کیا تم پر کوئی بہت لمبی مدت گزر گئی تھی یا تم چاہتے ہی یہ تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غزب نازل ہو جائے اور اس وجہ سے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي لگے ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ ہوا یہ کہ ہم پر لوگوں کے زیورات کے بوجھ لدے ہوئے تھے اس لیے ہم نے انہیں پھینک دیا پھر اسی طرح سامری نے کچھ ڈالا جل ہوں اور لوگوں کے سامنے ایک بچڑا بنا کر نکال لیا ایک جسم تھا جس میں سے آواز نکلتی تھی لوگ کہنے لگے کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسا کا بھی معبود ہے مگر موسا بھول گئے ہیں بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ نہ ان کی بات کا جواب دیتا تھا اور نہ ان کو کوئی نقصان یا نفع پہنچا سکتا تھا اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں تم اس بچڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو اور حقیقت میں تمہارا رب تو رحمان ہے اس لیے تم میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو موس وہ کہنے لگے کہ جب تک موسا واپس نہ آ جائیں ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے يا ما منعك اذ موسا نے واپس آ کر کہا ہارون جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں کس چیز نے روکا تھا اللہ چبی کہ تم میرے پیچھے چلے آتے بھلا کیا تم نے میری بات کی خلاف ورزی کی روسی خوشی فرق والی ہارون نے کہا میرے ماں کے بیٹے میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ میرا سر حقیقت میں مجھے یہ اندیشہ تھا کہ تم یہ کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفر ڈال دیا اور میری بات کا پاس نہیں کیا موسا نے کہا اچھا تو سامری تجھے کیا ہوا تھا وہ بولا میں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی تھی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی تھی اس لیے میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اسے بچڑے پر ڈال دیا اور میرے دل نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا قال فاذہب فإن لکا فی الحیات ان تقول لا مساس وإن لکا موعدا لن تخلفه وانظر إلى الہك الذي ظلت عليه عاکفاك فِي الْيَمِّنَ <اسفاة> موسا نے کہا اچھا تو جا اب زندگی بھر تیرا کام یہ ہوگا کہ تو لوگوں سے یہ کہا کرے گا کہ مجھے نہ چھونا اور اس کے علاوہ تیرے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے جو تجھ سے ٹلایا نہیں جا سکتا اور دیکھ اپنے اس جھوٹے معبود کو جس پر تو جمع بیٹھا تھا ہم اسے جلا ڈالیں گے پھر اس کی راہ کو چورا چورا کر کے سمندر میں بکھیر دیں گے انما اللہ الذی لا الہ الا وسع حقیقت میں تم سب کا معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے لکھو اے پیغمبر ماضی میں جو حالات گزرے ہیں ان میں سے کچھ واقعات ہم اسی طرح تم کو سناتے ہیں اور ہم نے تمہیں خاص اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ عطا کیا ہے من اعرض يحمل يوم وزرا جو لوگ اس سے منہ موڑیں گے تو وہ قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ لادے ہوں گے قالدین قیامت حملا جس کے عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے یہ بدترین بوجھ ہوگا مجرم یوں کا جس دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن ہم سارے مجرموں کو گھیر کر اس طرح جمع کریں گے کہ وہ نیلے پڑے ہوں گے يتخافتون بينهم الا بثم الا عشرا आपस میں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے کہ تم قبروں میں یا دنیا میں 10 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقه الا بثم الا يوما جس بارے میں وہ باتیں کریں گے اس کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے جبکہ ان میں سے جس کا طریقہ سب سے بہتر ہوگا وہ کہے گا تم ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے عَنِ فَقُلْ نَسْفًا اور لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا بنے گا جواب میں کہہ دو کہ میرا پروردگار ان کو دھول کی طرح اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا لتاف جمت کیس میں تمہیں نہ کوئی بل نظر آئے گا نہ کوئی ابار یوں وخشعت الاصوات فلا تسمع همسا. دن سب کے سب منادی کے پیچھے اس طرح چلے آئیں گے کہ اس کے سامنے کوئی ٹیڑ نہیں دکھا سکیں گے اور خدا رحمان کے آگے تمام آوازیں دب کر رہ جائیں گی چنانچہ تمہیں پاؤں کی سر سراہٹ کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا تنفع من اذن له من اذن له له اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے خدا رحمان نے اجازت دے دی ہو اور جس کے بولنے پر وہ راضی ہوئی تبھی وہ لوگوں کی ساری اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے وانتی جہ حیلقیوم وقد خوابہ من ہمول میں اور سارے کے سارے چہرے ہی وں قوم کے آگے چھکے ہوں گے اور جو کوئی ظلم کا بوجھ لات کر لایا ہوگا نام اد ہوگا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَرْمًا اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے جبکہ وہ مومن بھی ہو تو اسے نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا نہ کسی حق تلفی کا وكذلك انزلناه قرانا عربيا و صرفنا فيه من الوعيد و صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا اور ہم نے اسی طرح یہ وحی ایک عربی قرآن کی شکل میں نازل کی ہے اور اس میں تنبیحات کو طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں یا یہ قرآن ان میں کچھ سوچ سمجھ پیدا کرے وتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحي وقرب زدني علما ایسی ہی اونچی شان ہے اللہ کی جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے اور اے پیغمبر جب قرآن وہی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو اور یہ دعا کرتے رہا کرو کہ میرے پروردگار مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قبل ونسي ولم نجد له اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک بات کی تاکید کی تھی پھر ان سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا وا اذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو چنانچہ سب نے سجدہ کیا البتہ ابلیس تھا جس نے انکار کیا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُونُ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَا چنانچہ ہم نے کہا کہ اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے لہذا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ ان لکا تجوع فيها ولا یہاں تو تمہیں یہ فائدہ ہے کہ نہ تم بھوکے ہو گئے نہ ننگے ننگ گئے اور نہ یہاں پیاسے رہو گے نہ دھوپ میں تپو تپوگے پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہنے لگا اے آدم کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاؤں جس سے جاویدانی زندگی اور وہ بادشاہی حاصل ہو جاتی ہے جو کبھی پرانی نہیں پڑتی فل ف بد اتل جن و سو ادم فوت چنانچہ ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا جس سے ان دونوں کے شرم کے مقامات ان کے سامنے کھل گئے اور وہ دونوں جنت کے پتوں کو اپنے اوپر گانٹنے لگے اور اس طرح آدم نے اپنے رب کا کہا ٹالا اور بھٹک گئے ربه فتاب پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا چنا ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت عطا فرمائی جابلم یشکو اللہ نے فرمایا تم دونوں کے دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ کسی مشکل میں گرفتار ہوگا معیشت اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا کہ یارب تُو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو آنکھوں والا تھا قَالَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا الْيَوْمَ تُنسَا اللہ کہے گا اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں مگر تو نے انہیں بھلا دیا اور آج اسی طرح تجھے بھلا دیا جائے گا اور جو شخص حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتا اسے ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب واقعی زیادہ سخت اور زیادہ دیر رہنے والا ہے اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِعُلِنُّهَا پھر کیا ان لوگوں کو اس بات نے بھی کوئی ہدایت کا سبق نہیں دیا کہ ان سے پہلے کتنی نسلے تھیں جنہیں ہم نے حلا کر دیا جن کی بستیوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے بھی ہیں یقیناً جن لوگوں کے پاس عقل ہے ان کے لیے اس بات میں عبرت کے بڑے سامان ہیں سَبَقَتْ مِن وَأَجَلٌ مُسَمَّا اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی اور اس کے نتیجے میں عذاب کی ایک میاد مقرر نہ ہوتی لازمی طور پر عذاب ان کو چمٹ چکا ہوتا ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلو عشم سی و قبل فن ہر لب لہذا اے پیغمبر یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں تم ان پر صبر کرو اور سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے رب کی تصبیح اور حمد کرتے رہو اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی تاکہ تم خوش ہو جاؤ جم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 ان کو اس کے ذریعے آزمائیں اور تمہارے رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ دیر پا ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو ہم تم سے رزق نہیں چاہتے رزق تو ہم تمہیں دیں گے اور بہتر انجام تکوے ہی کا ہے من اولم اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتے بھلا کیا ان کے پاس پچھلے آسمانی صحیفوں کے مضامین کی گواہی نہیں آ گئی بِعَذَابٍ مِّن کبلی لکالو لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ مِن قَبْلِ أَنَّ ذِلَّ وَنَخْزَا اور اگر ہم انہیں اس قرآن سے پہلے ان کو کسی عذاب سے حلا کر دیتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم زلیل اور رسوا ہونے سے پہلے آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے قل قل من اصحاب السوی ومن اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں لہذا تم بھی انتظار کرو کیونکہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے والے لوگ کون ہیں اور کون ہیں